خاص بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی واشفان رسول اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تم پہ کروڑوں درود سلسلے میں شرکت کیجیے اس سلسلے میں آپ اول تاخیر شرکت کریں گے ان شاء اللہ عز و جل اس کے رسول عطا ہوگا انشاءاللہ اللہ کثرت درود و سلام کا ذہن بنے گا اور انشاءاللہ اللہ اعلی حضرت کے قصیدہ درود کے اشعار بھی آپ کو سننے کو ملیں گے اور انشاء عزوجل آپ کو ایک بہت ہی پیارا درود پاک بھی آج پڑھایا جائے گا یہ ہے مال میں خیر و برکت کا درود پاک انشاءاللہ یہ بھی آج پڑھائیں گے دروۃ الناصحین میں ہے امیر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا اس کا کردار اچھا نہیں تھا مگر درود شریف پڑھنے کا بہت شوق تھا اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہتا تھا موت کا وقت آیا تو اس کا چہرہ کالا پڑ گیا اور اس قدر خوفناک ہو گیا کہ جو دیکھتا وہ ڈر جاتا اسی عالم میں اس نے فریاد کی اے اللہ کے حبیب میں آپ سے محبت رکھتا ہوں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں ابھی اتنا ہی ارض کیا تھا کہ آسمان سے ایک سفید پرندہ اتر پڑا اس نے اپنا پر اس کاشک دردو سلام کے چہرے پر پھیر دیا پھر کیا تھا اس کا چہرہ چمک اٹھا اور سزا خوشبودار ہو گئی زبان کلمہ تو جاری ہو گیا اور اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی جب اس شخص کو قبر میں اتارا جانے لگا غیر سے آواز آئی ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہوئے درود شریف نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا رات کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ مرنے والا فضا میں چل رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے سبحان اللہ آیت درود پارہ بائیس سور کی آیت نمبر چھپن کو آیت درود کہا جاتا ہے اِن يصلون نبی. يَا منو سو علیہ وسلیم تسلیم ترجمۂ کنزولیمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دودھ بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و صحبی وبارک وسلم غمو تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑو جو حاضری کی تم تو درود پڑو پیارے اکلی سلاد وسلام پر درود و سلام پڑھنے والے کو کیسی عنایات ہوئیں سبحان اللہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا مگر دروشنیف پڑھتا رہتا تھا تم جیسے بھی ہیں بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ہیں ٹکڑوں کے ہیں یہیں کے پلے کی ادھر کریں کال حضرت فرما رہے بار گار سالت میں عرض کر رہے تو ہم جیسے بھی ہیں آقا کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ اللہ اب درو شریف پڑھتے رہیں جو خوش نصیب پاک پڑھتے ہیں بڑے سعادت مند ہیں حضرت شیخ عبد الحق سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں جب تم ایک بار درود شریف پڑھتے ہو اللہ تعالی دس بار رحمت بھیجتا ہے فرماتے ہیں جب تم ایک بار درود شریف پڑھتے ہو دس گنا اللہ تعالی مٹاتا ہے دس دراجات بلند کرتا ہے دس نیکیاں عطا فرماتا ہے دس گنا مٹاتا ہے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا ثواب کیا ہے بیس غزاوات میں شامل ہونے کا ثواب دیا جاتا ہے سبحان اللہ جو خوش نصیب درود پاک پڑتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو درود پاک پڑتا ہے سبحان اللہ اس کے لیے شفاعت مصطفیٰ واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیر کس کو یہ قدرت ملی ہے حضرت کی تمنا دیکھیں ہماری تمنا لمبی گاڑیوں کی ہے ہماری تمنا شہرت کی ہے ہماری تمنا دولت کی ہے ہماری تمنا کھانے کی ہے پینے کی ہے پہننے کی ہے گھومنے پھرنے کی ہے سیر سپاٹے کی ہے سیر و فیاحت کی ہے اعلیٰ حضرت کی تمنا کیا ہے اللہ والوں کی کیا بات ہے تمنا ہے فلائی روز مخشر کمنائے پل مائیے روزے مہاشر یہ تیری رہائی کی چی ملی ہے یہ تیری رہائی خوش نصیب درود پاک, پاک پڑے گا پاک پاک اسے پاک شفاعت مصطفیٰ ہوگا جو خوش نصیب درود پاک پڑے گا اسے پیارے اکالی سلا تو السلام کا قرب نصیب ہوگا کہاں جنت کے دروازے پر الحمان اللہ الاضر فرماتے ہیں جائیں جب, جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام نہ جب تک غلام خلد ہے, خلد, ہے خلد ہے سب پر حرام خلد ہے سب پر حرام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پکروڑوں درو مل تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں تابے کے تدرو جا تم پہ کروڑوں دروا کے شمسوں دوحا تم پہ ن... پیارے اکالی سلاد و سلام جب تک جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اکالی سلاد و سلام کی امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود تو درود پاک پڑھنے والے کو جنت کے دروازے پر اللہ کے حبیب کا قرب نصیب ہوگا درود پاک سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں درود پاک سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے درود پاک صدکے کا قائم مقام ہے بلکہ اس سے بھی افضل ہے ہم کہتے ہیں جی پڑوسی بڑا مالدار ہے بڑا صدقہ دیتا ہے بڑا غریبوں کی مدد کرتا ہے اس نے تو مسجد بھی بنائی ہے اس نے رشتہ داروں کی بڑی مدد کی ہے بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے گیارہویں پر بارمی پر دے گئے پکا پکا کے تقسیم کرتا ہے تو بھائی آپ دل جلائیں آپ درود پاک پڑھیں اب درود پڑیں کیونکہ درود, درود پاک صدقے کا قائم مقام ہے بلکہ اس سے بھی افضل ہے اور یاد رکھیے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں مال لٹا رہا ہے دوسرا ذکر اللہ کر رہا ہے یہ ذکر اللہ کرنے والا افضل ہے اور درود پاک بھی تو ذکر اللہ ہی تو ہے حضرت شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے خوف دور ہوتا ہے ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اللہ تبارہ و تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا کی رضا چاہتے چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں جو درود پاک پڑتا ہے دل و جان پاک ہو جاتے ہیں اسباب پاک ہو جاتے ہیں مال پاک ہو جاتے ہیں جو درود پاک پڑھنے والا ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے اور درود پاک کی جو برکت ہے نا اس کی اولاد میں بھی رہے گی یہ برکت اسے بھی ملے گی اس کی اولاد کو ہی ملے گی چار نسلوں تک درود پاک کی برکت رہتی ہے غمو نے تم کو جوں گھیرا ہے تو درد پڑو جو حاضری کی تمنا ہے تو درو پڑو حضرت شیخ عبدالحق الحق محدودی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب الہ دیار المحبوب اپنی کتاب میں لکھا درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہول ناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اللہ اکبر قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قرآن حدیث قرآن و حدیث میں اس کا بیان ہے سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا زمین مٹی کی نہیں ہوگی تانبے کی ہوگی جسم پر کپڑا نہیں ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نہ ماں نہ باپ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو باپ بیٹے کے قریب سے گزر جائے گا اسے پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا کون ہے یہ ایسے موقع پر اللہ کے حبیب کام آئیں گے ان پر پڑا ہوا درود پاک کام آئے گا اللہ کی رحمت کام آئے گی تو جو درود پاک پڑھنے والا ہے قیامت کی ہول ناکیوں سے اسے نجات حاصل ہوگی درود پاک پڑھنے والے کی خوش نصیبی دیکھیے سکراتے موت میں اسے آسانی دی جائے گی موت کی تکلیف کیسی ہے اللہ اکبر موت کی تکلیف دیگوں میں ابالے جانے سے زیادہ ہے یعنی کسی زندہ شخص کو دیگ میں ڈال کر ابال دیا جائے اس کی ازیت اور تکلیف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کسی زندہ شخص کی کھال اتاری جائے اس کی تکلیف کیسی ہوگی کسی زندہ شخص کی کھال کینچیوں سے کتری جائے اس کی تکلیف کیسی ہوگی موت کی تکلیف اس سے بھی بڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر جو خوش نصیب اللہ عزل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑے گا اسے سکراتے موت میں آسانی دی جائے گی تنگ دسی دور ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والے کی درود پاک پڑھنے والے کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں وہ کوئی چیز بھول گئی گھر میں کوئی چیز رکھی تھی ڈھونڈ رہے ہیں پریشان ہیں تو درش پڑے ان شاء یاد آ جائے گی جو درود پاک پڑتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں کیونکہ فرشتے خود درود پڑتے ہیں حال حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومنوں پڑتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ فولا تو و سلام اے شہن شاہ مدینہ افولا تو و سلام تو جو درود پاک پڑتا ہے فرشتے اس کو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں درود شریف پڑھنے والا جب پل سرا سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ ثابت قدم رہے گا اور پلک چھپکنے میں نجات پا جائے گا پل سراط کیا ہے اس کی دہشت کیسی ہوگی امیر سنت کا رسالہ پڑھیں پل سیر کی دہشت آپ کو پتا چلے پل سراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا قیامت کے روز چاند سورج ستارے تو جھڑ جائیں گے روشنی نیکیوں کی ہوگی روشنی ایمان کی ہوگی روشنی درود پاک کی ہوگی پل سیرات پر اس کو نور عطا کیا جائے گا جو درود پاک درد پاک پڑھنے والا ہے جو درود سلام پڑھنے والا ہے عربی میں پڑھے اردو میں پڑھے پشتوں میں پڑھے انگلش میں پڑھے جس زبان میں پڑھے جو درود و سلام پڑھنے والا ہے اس کو روشنی عطا کی جائے گی اور قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن اس کا آفیت سے گزرے گا اللہ کے رحمت سے اور پل سرات کا راستہ جو کہ ہزاروں سال کا ہے ہزاروں سال کا پلک چھپت میں گزر جائے گا اور آشکان رسول اے عاشقانے میلاد ماہ ملاد چل رہا ہے جو درد پاک پڑتا ہے نا سرحان اللہ اس کا نام شاہ خیر الام محبوب رب سلام صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور یاد رکھیے جو درود پاک پڑتا ہے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے محبت رسول میں ترقی ہوتی کس کی جو درود پاک پڑھتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے اسے اکالی سلاط وسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے جو درود پاک پڑتا ہے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے آ آری باندے محلے یا رسول اللہ بڑا چائے زیارت دا بڑی حسرت وے کھن دی کتن تو پہلا مر جاواں یار رسول تو جو دیدارے رسول کے طلبگار ہیں درود پاک پڑھیں جو درد پاک پڑے گا قیامت کے روز سبحان اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ والی وسلم اس سے ہاتھ ملائیں گے کیا بات ہے کیا بات آج دنیاوی لیڈر اور کوئی بڑا قائد اس سے ہاتھ ملانا نصیب ہو جائے کسی کو نصیب کیا ہو جائے بس تو وہ بڑے وہ فوٹو بنواتا ہے وہ بڑا پھول نہیں سماتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے پکچر سنبھال کے رکھتا ہے دکھاتا ہے فریم کرا کے لگاتا ہے یاد رکھیے یہ تصویریں فریم کرا کے نہیں لگانی چاہیے تو وہی لگائیں مکے کے مدینے کے درشب لکھ کے لگائیں برکت ہوگی دیواروں پہ یا ظاہرو لکھ کے لگائیں زلزلہ آئے گا انشاءاللہ کی دیوار نہیں گرے گی اللہ کے نام کی برکت سے ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک تو اس کی خوش نصیبی دیکھیے قیامت میں اولین جمع ہیں آخرین جمع ہے جنا جن جمائے حیو جمع ہیں سارے انسان جمع ہیں کفار جمع ہیں نیک جمع ہیں بد جمع ہیں سب ہیں اولین و آخرین کا اجتماع ہے اور ایسے اجتماع میں سبحان اللہ اللہ کے محبوب جو خالق کے بندے ہیں خلق کے آکا ہیں ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا کس کو اس کو جو آقا پر درود پڑے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالم محمد مدنی چینل کے ناظرین اشقان رسول جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے مرحبہ کہتے ہیں فرشتے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے محبت کرتے ہیں اس سے جو درود پاک پڑتا ہے فرشتے اس کے درود کو لکھتے ہیں کس پر لکھتے ہیں اور کس سے لکھتے ہیں لکھتے ہیں سونے کے قلم سے لکھتے ہیں چاندی کی تختیوں پر سبحان اللہ اور ہم دعائیں کرواتے ہیں نا بھائی کسی سے حسنے دن ہوتا ہے کہ وہ نیک آدمی ہیں امام صاحب ہیں پیر صاحب ہیں یہ سنتوں کا مبلغ ہے یہ مبلغ دعوت اسلامی ہے یہ ذمہ دار ہے اس سے دعا کروائیں اور مغفرت کی دعا سب سے افضل دعا ہے یاد رکھیے یہ مال و دولت کی برکت کی دعا یہ افضل نہیں ہے کرانے میں حرج بھی نہیں ہے اور دیگر پریشانیاں ٹل جائیں اس کی دعائیں کروائیں کوئی حرج نہیں ہے مگر سب سے افضل دعا دعا مغفرت اگر کوئی ایسا مل جائے جس سے حسن زن قائم ہو کہ نیک شخص ہے اس سے بخشش کی دعا کروانی چاہیے آپ درود پاک پڑیں گے اے آشکا درود اے آشیان میلاد اے آشکا رسول آپ درود پڑھیں گے آپ کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کریں گے سبحان اللہ. فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس بندہ مومن کے لیے جو آقا پر درود پڑتا ہے سبحان اللہ اور جو خوش نصیب درود پڑتا ہے اس کا نام بارگاہ سالت میں پیش کیا جاتا ہے اس کا نام صرف نہیں بلکہ اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے مو تم کو چو گھیرا ہے تو درود پڑو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑو کسی آشی کے دروازے بڑے اشار لکھیں وہ سنیے سن کر انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا درود پاک پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا نظر کا نور دلوں کا قرار درود نظر کا نور دلوں کا قرار درود عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود چراغ یاسے مسلسل کے گھپ اندھیروں میں چراغ یاسے مسلسل کے گھپ اندھیروں میں غموں کی دھوپ میں ہے ابرے سایہ دار درود درود روح کی بالیدگی کا ساما ہے جب نے شوق کو دیتا ہے اکنکھار درود درود نغمائے ناطے نبی کا زینا ہے صدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں زباں پہ جب میری زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشکبار بار درود علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علم احمد آلہ و صحبی وبارک وسلم امام المحدثین حضرت سین ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو وفات کے بعد خام میں دیکھا کہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں فرشتوں کی امامت کتنی بڑی سعادت ہے کون سا ان کا نیک عمل تھا جس کی برکت سے ان کی اتنی عزت افزائی ہوئی اتنی عزت بڑھائی گئی کہ فرشتوں کا امام بنا دیا گیا تو انہوں نے خانے دیکھا وہ کہتے میں نے کون سی عبادت کے سلے میں یہ اعزاز ملا ہے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں کتنی دس لاکھ دس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور حدیث میں آنل نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے تم جانتے ہو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے یہ درود شریف کی برکت ہے کہ خدا عالم نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا سبحان اللہ کیا شان ہے کاش وردے زبان درود و سلام رہے میری فضول گوئی کی عادت نکل جائے کاش تم ہو جا دو کریم تم ہو ر او فوریم تم ہو جا دو کریم تم ہو ر او فوریم تم ہو جا دو کریم تم گھور او فور ہیم تمہور او فوریم تمہور او فور ہیم بھی ہو, فو ہو داتا اتا، تم فکر اوڑ درود بھی ہو داتا تم کرو او درود بودھا ہوگی کی آخرت کی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ اللہ ضرور پڑیں مال میں خیر و مرکز کا درود پاک. پاک میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہ مدین پنصورا سفر نمبر ایک سو ارسٹھ ون سکس ایٹ پر بھی ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ ابدی کا و رسول کا ولین نولمینات مسلمات یہ درودے پاک اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ پڑھ لیجئے اس کی فضیلت روح البیاں میں مفصر قرآن حضرت سیمہ اسماعیل حقی کی اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھی جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا جائز کاروبار کریں جائز طریقے سے کریں درود پڑیں مال بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا, گا ان تو پڑھ لیجیے اللہم مشن دن کا و, و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, والمسلمات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت درود و سلام کی سعادت نصیب فرمائے دیکھ لیجئے اسکرین پر بھی ماشاء اللہ آ گیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ ابدی کا رسودی کا المینات اول مسلمین یہ درود پاک پڑنا ہے جتنی تعداد میں بھی پڑھیں پڑھتے رہیں یہ مدنی پنصورا صفہ نمبر ایک سو اٹھ پر ہے یہ مدنی پنصورہ میرے شخ طریقت کی طرف سے تحفہ ہے یہ ہر مومن بندے کے لیے بندی کے لیے گھر میں ہو تو اس کی بھی خیر و برکت ہوگی اور اس میں جو کچھ لکھتا ہے اس پر عمل کریں گے پھر تو خیر و برکت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ از اللہ کثرت درود و سلام کی توفی عطا فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ